وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا ایمانیات کی بحث چل رہی ہے پہلے ایمان کے مختلف پہلو جو ہیں ان پہ گفتگو ہوئی ہماری اسی کا پھر ایک مثبت انداز کہ اہل ایمان کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور جو مومن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس سلسلے میں ہم نے سورہ اب ہم ایک آیت لیں گے سورہ احزاب میں اس ایک آیت کے اندر جسے کہتے ہیں کہ کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دینا اس طرح سے اللہ نے اس ایک آیت کے اندر مومن کی تمام تر تاریخ کو سمیٹ دیا ہے مومن کسے کہتے تو فرمایا ماکان علیہ <مُؤْمِنَتِن> مومن والا مومنات کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت عام طور پہ جب اللہ ذکر کرتا ہے تو مومن مردوں کا ذکر کرتا ہے اور مومنات جو ہوتی ہیں وہ اس کے تابع ہوتی ہیں لیکن یہاں باقاعدہ الگ الگ کر کے کہا کوئی مرد مومن نہیں ہو سکتا اور کوئی عورت مومنہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس حکم کو تسلیم نہ کر لیں بغیر کسی اختیار جس کام میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے مومن مرد وہ ہوتا ہے مومن عورت وہ ہوتی ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلہ کر دینے کے بعد ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا ماں کان اللہ <الْخِيَرَى> اختیار باقی رکھا ہے تو ماں مؤمن مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ پورے کا پورا اختیار اللہ اور رسول کو نہ دے, دے. یہ ہے مومن جب کسی چیز کا مطالبہ کسی چیز کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر لیں تو ہو مومن مرد اور ہو مومن عورت اور پھر اس کے پاس کوئی اختیار باقی رہے ماں کہنا یہ نہیں ہو سکتا ایسا کبھی نہیں ہوتا اور یہ بات کیا ہو رہی ہے رشتے کی بات ہو رہی ہے کتنا پرسنل معاملہ ہے کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نا جو آپ کی پوفیزاد بن کے عبد المطلب کی بیٹی ہیں یہ سگی زاد ہیں حضور کی اور آپ ان کے نکاح کے لیے پیغام کس کا دے رہے ہیں غلام کا زید زیادہ عارسہ رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا خیر مین ہو نصبا میں اس سے نصب میں بہتر ہوں یہ جوڑا کیسے چلے گا میں قریش کی شریف زادی ہوں وہ ایک غلام ہے اپنی پھھی کی بیٹی کے لیے حضور نے یہ رشتہ بھیجا ہے اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جا حسرتی اللہ تعالی نے بھی یہی اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا اگر مومن ہو تو ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو تو پھر نہیں ہو جب اللہ رسول نے فیصلہ کر دیا ہے کہ زینب کا نکاظ ذائب سے ہونا چاہیے یہ فائنل فیصلہ ہے کوئی اپیل کی گنجائش ہی باقی نہیں کوئی اختیاری باقی نہیں کوئی چوائس باقی نہیں سوائے اس کے کہ سبمٹ کر دو سوائے اس کے کہ سرے تسلیم خم کر دو وہ نہیں یہ آص اللہ رسول ہوں فقد اللہ علم یہ ہے کرائٹیریا آپ اندازہ کریں جس دین کا نام ہی اسلام ہو اسلام کا مطلب ہے سب مشن سرینڈر ڈیزیگنیشن ڈلیور سب مشن کس چیز کی اپنا آپ اللہ اور رسول کے حوالے کر دو جہاں آپ اس کو انویسٹ کر دیں یہ آپ کی مرضی پیسہ بینک کے حوالے کر دیتے ہو نا اس کا نام ہے سبمٹ کرنا اپنی تمام صلاحیتیں اپنے تمام اختیارات برآزار ربت کراہٹ سے نہیں خوشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے اس کا نام ہے اسلام جس دین کا نام یہ سب مشن ہو سرنڈر ہو اس میں باقی کچھ رکھ کے آدمی مسلم ہو سکتا ہے جب تک کہ سالم سب مٹ نہ کر دے سالم بھی اسلام ہی سے بنا پورا کا پورا خود خلوف اس کاف کا پہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ تمہاری مرضی شیطان کے ہاتھوں میں تمہارے ہی خلاف بہت بڑا ہتھیار ہے اس مرضی کو میرے حوالے کر دو شیطان کو نتا کر دوس بات ختم ہوگی تمہارے گھر میں شیطان تمہاری مرضی سے داخل ہوگا اپنی مرضی سے داخل نہیں ہوتا یہ بات نوٹ کرو شیتان کے ہاتھ میں سب سے بڑا ہتھیار تمہاری مرضی ہے اس مرضی کو اس مرضی سے ریزائن کر دو اسلام کا نام یہ ہے اپنی اتارٹی سے ریزائن کر دو اس مرضی کو اللہ کے حوالے کر دو اللہ کے حوالے کر دو گے تو جو چیز اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے اس کو شیطان سے بچانا اللہ کے ذمہ پڑ جاتی ہے جو تمہاری رہے گی اس کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے تو شیطان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہماری مرضی وہ ہمیں تیار کرتا ہے محنت کرتا ہے غلطمنہ تمنایں پیدا کرتا ہے لیکن باہر عمارت ہم ہی کا کرتا ہے فیصلہ آخری ہمیں کرنا ہوتا ہماری مرضی ہی فیصلہ کن ہوتی ہے اللہ کی بات مانے یا شیطان کی بات مانے فیصلہ ہماری مرضی نے کرنا ہوتا ہماری رضا نے کرنا ہوتا اور اسلام کے رستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہماری مرضی ہے ہم ہیں ہم دیر از نو اسٹون دی آف اے مینس مورال پروگرس بٹ دیر از اونلی ہنس ایچیکل کا ایچیکل سائنس کا تسلیم شدہ فارمولا یہ جو ہمارا سیلف ہے جب تک یہ رب کے حوالے نہیں کر دیں گے اپنی مرضی نہیں سبمٹ کریں گے نہ مومن ہو سکتے ہیں نہ مسلم پورے صافات کے اندر اللہ نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ منظر کشی کی ہے کہ جہاں ایک بوڑھا باپ اپنے اس دس بارہ سال کے بچے کو اکلوتے بیٹے کو پہلوچی کے بیٹے کو کراؤن پرنس کو اپنے وارث کو ذبا کرنے جا رہا جب بات ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا دونوں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا سرنڈر کر دیا فرمایا فلم اسلام when they ٹو had submitted سبمٹڈ ڈین سیلز ٹو اللہ پلم اسلام جب ان دونوں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا اپنا آپ رب کے حوالے کر دیا اس کا نام ہے اسلام جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے جب ان دونوں نے سرینڈر کر دیا سرے تسلیم خم کر دیا جب ان دونوں نے سبمٹ کر دیا کیا دین سیلف اپنا آپ یہ ہے اسلام جب تک اسے اپنے قبضے میں رکھو گے اپنی مرضی پر چلاو گے اس کے الہ تم ہو رب نہیں ہے اگر یہ تمہاری کمانڈ پہ چلتا ہے تمہاری مرضی پہ ریئیکٹ کرتا ہے اللہ کی کمانڈ اس تک نہیں پہنچتی جب پہنچتی ہے تو اپنے آپ کو جام کر لیتا ہے ریئیکٹ نہیں کرتا اس کے مطابق تو اس کے کمانڈر تم ہو رب نہیں ہے اس کے الہ تم ہو تمہاری مرضی سے چلتا ہے رب کی مرضی سے نہیں چلتا چاہے تم چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کی تسبیحیں پڑھتے رہو اگر مرضی اندر رکھی ہوئی ہے تو اس کا الہ اللہ نہیں ہے تم افارا آئی تا مانی تخا اللہ آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی مرضی کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے کوئی حکم پہنچ جائے اللہ کا اس کے رسول کا نہ پہنچے کوئی اور بات پہنچ جائے اور پھر بھی وہ نہ مانے اس پر عمل نہ ہو رہا ہو کیوں اس لیے کہ آخری سائن ہم نے کرنے ہے اس پر قومی اسمبلی نے بھی پاس کر دیا سینٹ نے بھی پاس کر دیا اللہ نے بھی پاس کر دیا اللہ کے رسول نے بھی پاس کر دیا میں لے کے بیٹھا ہوا وہ سینٹ نہیں کرتا میرے گھر میں میری مرضی سے آئے گا میری مرضی سے آئے گا کوئی حکمران میرے گھر میں اسلام کو داخل نہیں کر سکتے جیسے بے حیائی اپنے گھر میں میں لے کر آیا ہوں نا ایسے اسلام بھی میں لے گا کتنے احکامات ہم تک پہنچے ہوئے اللہ رسول کے کتنی فائلیں ہم دبا کر بیٹھے ہوئے ابھی تک ہم نے سائن نہیں کی کیوں عمل نہیں کرتے ہیں؟ ایمان بھی رکھتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے عمل کیوں نہیں کرتے میری مرضی نہیں اٹ مینس کہ میری مرضی سب سے بڑا الہ ہے سائن کرے گی تو قانون بنے گا فراہون نے کہا تھا آنا ربو کو ملا قانون میرے سائنوں سے بنتا ہے نفس ماہ ہم کم ترجر نیس میرا نفس بھی فراون سے کم تر نہیں ہے لیکن او اون اونس کے پاس لاؤ لشکر تھا ملک تھا بادشاہی تھی اس نے کھل کے اعلان کر دیا میرے قبضے میں یہ پانچ چھ فٹ کا بدن ہے میں اسی پر خدائی جمائے بیٹھ جس نے اپنی مرضی باقی رکھی ہے محمن نہیں ہو سکتا مومن تو اللہ رسول کی کمانڈ پہ چلتا ہے جو ان کی کمانڈ پہ نہیں چلتا حضور اس کے رسول نہیں ہے اور اللہ اس کا الہ نہیں اپنا الہ وہ خود ہے اپنا رسول بھی وہ خود ہے اور قبر میں یہی جواب اسے دینا پڑے صرف مان لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا فلم اسلم جب تک سبمٹ نہ کرے میں یہ مان لوں کہ یہ پانچ ہزار آپ کی یہ جوتی آپ کی ہے مگر اٹھا کے میں پہن لوں آپ مان لیں گے مان لینے کے بعد زیادہ بڑا جلد بن جاتا ہے کہ میں مانوں گڑی آپ کی اور اٹھا کے جیب میں رکھ لوں آپ کہیں گے بڑا شریف آدمی ہے مانا تو ہے نا کہ میری ہے یہ مان لو کہ بیوی میری ہے خرچہ نہ دعا کہ بڑا شریف بندہ مانتا تو ہے نا کہ بیوی میری ہے یہ مان لینا ابو طالب کو پتہ نہیں تھا کہ حضور اللہ کے رسول ہے جو علی تعلیم کہتے دیکھیے کہ اس کی بات مانتا رہا خیر خیر جب تک یہ مرضی باقی ہے اور یہ مرضی اللہ اور رسول کے احکامات کو دبا کر بیٹھی ہوئی ہے سائن نہیں کر رہی ہے عمل میں نہیں آ رہا ہے تب تک وہ مومن نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اور میں نے عرض کیا کہ شیطان کے ہاتھوں میں سب سے بڑا ہتھیار ہمارے خلاف ہماری ہی مرضی ہے ہمیں کو تیار کرتا ہے کبھی بیوی کے ذریعے کبھی اماں کے ذریعے کبھی ابا کے ذریعے کبھی کوئی اور کمپیکیشن ہوتی کوئی اور لالچ ہوتی کوئی اور تمنا ہوتی ولا امنی میں <يَنَّهُم> ان کے اندر تمنا پیدا کروں اور بندہ ساری زندگی ان تمناؤں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اور اس کی مرضی پر چلتا رہتا اسی ذریعے سے بھی تیار کرے لیکن تیار مجی کو کرتا ہے مجی کو کرتا ہے آپ کو کرتا ہے جو کام بھی ہوتا ہے آپ کی مرضی سے ہوتا ہے آپ کی رضا سے ہوتا ہے آپ کے دستخطوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ مرضی رب کے سپرد کر دو امن میں ہو جاؤ گے مومن اسی کو کہتے ہیں جو امن میں اپنے پاس رکھو گے کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں شیطان جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اس کو اور اپنے اختیار باقی رکھو گے تو اپنے علاق خود ہو اس لیے کہ اللہ صرف جوائنٹ اکاؤنٹ اللہ نہیں کھولتا کسی کے ساتھ ما جال اللہ ہوا من کل بین فی, جو فی اللہ نے کسی کے پنجر کے اندر دو دل نہیں رکھے ایک میں رب کی مرضی رہے دوسرے میں تیری مرضی رہے ایک ہی رہے گا یا اس دل میں تو رہے گا یا رب رہے گا فیصلہ دو نہیں رہے رب شیرنگ میں نہیں رہتا رب شیرنگ میں نہیں رہتا فیصلہ تو نے کرنا ہے کون رہے گا اس دل کے اندر تو قبضہ چھوڑے گا تو وہ آئے گا قبضہ چھوڑے گا تو اس کا نام ہے ٹو سبمٹ ہوا لے کر دینا میں نے یہ گھر خالی کر دیا اللہ کیا پیارا شیر ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ اب تو خلوت ہوگی سمنڈائیں بھی نکال دی دل کے اندر سے جھاڑو پھیر دیا جسے فرمایا نا کہ بارو پھیر پھیرنا بھاری بو کر سٹ اندر تھا کوڑا اندر جو تین سو سا سات گٹے ہوئے وہاں باری پھیرو وہاں وہ خالی کرو رب بائک اس الہ کو نکالو یا ماہر القادری نے کہا کہ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے تخیل کے بھی بت ہوتے یہ بھی بت ہے یہ میں بھی بت ہے میں آپ کا من اتنا خزا علاحا ہوا وا. بتوں کو توڑ تخیل خیل کے ہوں یہ پتھر ذرا بھی دیر نہ کر لا الہ الا اللہ اس لا کے ہتھوڑے سے ٹوٹے گا یہ بہت لا کا مطلب یہ ہے کہ باقی کچھ بھی نہیں اللہ اللہ لا مطلوبہ لا محبود اللہ لا اللہ لا, لا مطلوب اللہ لا محبوبہ اللہ لا اللہ یہ لا اس لا کے ساتھ اپنے اختیار کے بت کو بھی توڑ یہ بہت سچا لا الہ ہے جس کے بارے میں فرمایا جس نے پڑھ لیا جنت میں گیا اور یہ اتنا آسان کام نہیں براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں کوئی پتہ نہیں ہم کتنے الہ اندر بٹھائے بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل ملا ہے سب سے بڑا انعام رب کی طرف سے سرٹیفکیٹ ماں کا نمن مشتقین نم یا کو منل مشتقین ایسا معمولی کام ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں مشرق نہیں ہوں کوئی اور ہو نہ ہو خود اپنا الہ انسان بنا پھرتا ہے جب تک اپنی مرضی نہ چھوڑے رب کے حوالے نہ ہو جائے جسے فرمایا کن بے عدل ہے کل میت فی عدل غسال اللہ کے ہاتھ میں اس طرح ہو جاؤ جس طرح میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہو مر کے بھی تو رب کے حوالے ہونا ہے نا مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر اپنی اس میں کے ہاتھ سے اختیار لے لو رضائے رب رض پہ راضی رہے رضائے رب رض پہ راضی رہے یہ ہر فار زو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم کیوں کیسے صاحبہ نے کیا کمایا تھا بدنن کے ٹکڑے کروا کے پیٹ پر پتھر باندھ کے کیا کمایا تھا؟ سونے کے محلات ایک لنگوٹی ملی ہے مصحب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کفن کے لیے بھی پوری نہیں آئی کمایا کیا ہے اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنی رضا رب کے حوالے کر دی تھی رب نے اپنی رضا ان کے حوالے کر دی رضی اللہ علوم ورب انہوں نے اپنی رضا رب کو دے دی رب نے اپنی رضا ان کے حوالے اب تم جو چاہو گے وہ ہوگا لہم سیاہ ما یشاون رابیہ تم یہ کیسی تو میں ارج کر رہا تھا کہ کتنے احکامات اللہ اور رسول کے ہم تک پہنچے ہیں ہم کیوں نہیں مان کبھی اپنا جائزہ لے نا گھر میں بیٹھ کے آپ کیوں عمل نہیں کر رہے میرا نفس راضی نہیں ہو رہا نقص نہیں مان نفس کو اچھا نہیں لگتا یہ سنسر کرتا ہے ٹکڑے کرتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ میں مان لوں گا یہ یہ شکے مجھے منظور نہیں اور اللہ کو یہ یہ منظور نہیں ہے یہ تو پیکج ڈیل ہے پیکج ڈیل سودا کیا ہے انلام ان پیکج ڈیل جب آپ پیٹی پوری خریدتے ہیں نا پیٹی کا سودا کرتے ہیں چاہے وہ ٹماٹروں کی ہو یا انگوروں کی ہو یا سیبوں کی ہو تو جہاں اچھے سیب ہوتے ہیں وہاں گندے سیب بھی آپ کو ہی لے کے جانے پڑتے ہیں پیکج ڈیل ہے جنت میں وہ محل مانگتے ہو جو سات میل کے ایریے میں آئے ایک کی موٹی کا بنا بہت زور کوئی نہ ہو تو یہاں کے گھر چھوڑنے بھی تو تم ہی کو پڑیں گے نا یہاں آ کے رہتے ہو پاکستان والے چھوڑ کے آئے ہو نا اچھے چھوڑ کے برے میں رہ رہے ہو برے چھوڑ کے اچھے میں نہیں رہ سکتے پیکج دی دکھ تنگی آسانی تو کیوں نہیں ہم مان رہے میرا نفس نہیں پاس کر رہا وہ بل جانتا ہوں اللہ نے پاس کر دیا اللہ کے رسول نے پاس کر دیا میرا نفس پاس نہیں کر رہا اس لیے اس پر عمل نہیں کر رہا اور نفس کا مشیر کون ہے ہمارے ہاں جب بھی کرائسس ہوتا ہے تو پیسیڈنٹ کے پاس مشیر دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے نفس کا مشیر کون ہے شیطان وہ کہتا ہے ایسے کرو گے تو ایسا ہو جائے دس دھرم اللہ کی راہ میں دینے لگو تو پورے مہینے کا بجٹ لا کے کھول دیتا ہے سر ابھی تھی بچوں کی فیس دینی ہے ابھی یہ بھی کرنا ہے ابھی وہ بھی کرنا ہے ابھی فلان جگہ بھی دینا ہے فلاں جگہ بھی دینا ہے بڑی ہمت کر کے اور فور بائی فور گیئر لگا کے ایمان کو تو آدمی دس درم دیتا ہے اور بچے کے لیے تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس, پچاس، سو سو درم کے کھلونے ایک سیکنڈ کے اندر فیصلہ کر مشیر کون قیامت کے دن کیا کہے گا بھائی میرا کوئی قصور نہیں تمہارے ساتھ اللہ نے بھی وعدے کیے تھے میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے کچھ سبز باغ میں نے تمہیں دکھائے اللہ تمہیں آخرت کی جنتیں بتا رہا تھا ان کا طول و عرض بتا رہا تھا میں تمہیں دنیا کے پلازے سجا رہا اللہ داؤ تو میں نے تمہیں دعوت دی رسول یا کم نہیں تو مینو بے رسول بھی تمہیں دعوت دے رہے ایک جنت کی کنسائنمنٹ لے کر آیا ہوا ہے ایک دنیا تمہارے لیے جنت بنا کر دکھا رہا ہے شراب فسٹ جب تم لی تم نے میری دعوت قبول کر لی رسول کی دعوت اٹھلا میرا مشورہ مان لیا مانا تم نے فلا تلو مونی سوناؤ ڈونٹ بلین می ملامت مجھے ایم اور اسماعیل نے کیا سونپا تھا وین د ٹرو ہیو سبمٹڈ دین سیل ڈین مو یور سیل یہ ہے یہ میرا مار گیا اس کو بلین کرو عمل نہیں کرتا میں پہنچا نا حکم کبھی آپ نے انلائز کیا اپنے اس عمل کو کہ آزاد آ رہی ہے یہ رب کا حکم ہے مشورہ نہیں ہے جو نہیں آ رہا باہر بیٹھا ہوا ہے کیوں نہیں آ رہا وہ اسی کے مقابلے کا خدا بنا ہوا ہے کہ وہ تو بندوں کو بلا رہا ہوں, میں بندہ نہیں ہوں موبائل مر جاتا تو پھر قرآن خانی کہتے جی مولوی صاحب قرآن خانی ہے جا کہ نہیں اور نماز پڑھنا جہاز تھا کہ نہیں کیوں نہیں پڑھی نماز پڑھنا ہی نا جائز تھا بس قرآن خان جائز ہے جا. جب اسے جا کے بتایا جاتا اللہ رسول کا حکم یہ وہ کہہ راچا جی معاف کرو مولوی صاحب یہ مسجد نہیں ہے اتحض ہوا اس کا الہ اس کا معبود اس کا نفس کیوں نہیں مانتے یہ نفس راضی نہیں ہے یہ نہیں مانتا یہ بیوی کی مانتا ہے بیوی کہتی ہے مت رکھو داڑھی نفس کہتا ہے بدصورت نظر آؤ گے پرسنالٹی متاثر ہو جاؤ گی پڑھے لکھے نظر نہیں آؤ گے مولوی نظر آؤ گے سوفی نظر آؤ گے سو دلیلیں سامنے رکھ کے کہتا ہے دستخط نہیں کرنے اپروو نہیں کرنا ہے ختنے تو تمہاری مجبوری بن گئی تھی نا باپ نے کرا دیے تھے ابھی تمہارا سیلف اسٹارٹ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے پہلے تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اسی طرح تھی کا کیوں نہیں مانے جا رہے میں راضی نہیں ہوں اور جب تک میں راضی نہیں ہوں گا میرے گھر میں اسلام عمر بن عبد ال بھی نہیں لے کر آئے میرے گھر میں میری بیوی میری بچی میری بہن پر اسلام کا نفاذ نواز شریف نے نہیں کرنا اس کا اشور میں ہوں اس کا باپ میں ہوں اس کا بھائی میں ہوں نواز شریف چار دیواری سے اندر نہیں آ سکتا چاہے کوئی اندر شراب ہی کیوں نہ پی رہا گھر کے اندر کون ہے کون خلی رب کا کون نائب ہے میں ہوں میرے گھر کے اندر نفاذ میری مرضی سے آئے گا مجھے بتائیے میرے گھر کے اور آپ کے گھر کے اندر فرنیچر میاں صاحب لے کر آئے ہیں کہ آپ لے کر آئے وہ صوفہ سیٹ کون لے کر آیا ہے کارپٹ کس کی پسند کا بچھا ہوا ہے کٹینز کس کی پسند کے لگے ہوئے ہیں ٹی وی کس کی پسند کا آیا ہے تو بیری میاں صاحب کی پسند کی ہو بیٹی کے کپڑے کون خریدتا ہے کون سلاتا ہے میں وہ نہ بی بی لے کے آئے گی نہ بابو لے کے آئے گا وہ بابا تو نے لے کے آپ کی خدائی کو توڑ خلیفہ بن خدا نہ بن ایگزیکٹو بن لیجسلیٹر نہ بن تو نافذ کرنے کے لیے آیا ہے قانون بنانے کے لیے نہیں آیا ہے یا ایفا ازواج کا وہ بنا کا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ یو نینا ہن جلا بھی گھروں کے اندر آئے مومن عورتوں اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں کے اوپر لٹکائے رکھا کرو تمہارا وہ فطری ابھار تمہارے باپ اور بیٹے کی نظروں میں بھی نہ آیا مجبوری ہے نا اس کو تو وہ کہیں نہیں لے جا سکتی اللہ نے طریقہ کیا بتایا فرمایا والیا برب نبر ہند آلہ جو ہن. نماز کا طریقہ نہیں بتایا ان کو چھپانے کا طریقہ بتا دیا ہے دوپٹے اوڑیاں سینے پر لٹکائے رکھا یہ فیصلے کس نے نافذ کرنے ہم نے جب میں اپنے گھر کے اندر خلافت کا اعلان کر دوں گا نا کہ میں رب کا خلیفہ ہوں اس کا وائس رائے ہوں اس کے قوانین کو نافذ کرنا ہے جو بھی ڈیمانڈ کہیں سے بھی آئے گی میں پہلے اسے چیک کروں گا مجھے اللہ رسول اجازت دیتے ہیں اس کی یا نہیں اجازت دیتے ہیں تو ویلکم نہیں تو میں اس پر سائن نہیں کروں گا ریجیکٹ کر دوں واپس کر دوں گا کہ اس کے اندر یہ یہ تبدیلیاں کر کے اس کو اللہ کے قانون کے مطابق بناؤ پھر میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہوں میں اللہ کے قانون سے باہر نہیں جسے اقبال نے کہا یہ مالو اسباب دنیا یہ رشتہ ہوتا رنگ بتان نے گما لہ یہ بت ہیں شیطان کی کوئی عبادت نہیں کرتا سارے لانتے بھیجتے ہیں شیطان ہمارے یہاں بھی شیطان مردود ہیں انگریزوں کے یہاں بھی سیٹن جو ہے اس پر کرسز بھیجی جاتی نام پہ بھیجی جاتی پھر شیطان کی بندگی کیوں کرتے کس کا نام ہے شیطان کی عبادت ہم اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں شیطان کو سبمٹ کر دیتے ہیں بجائے اس کے اللہ کو سبمٹ کر اس کا نام بندگی اس کی مانتے یہ ہے صرف تو سب سے بڑا جو بت ہم لیے بیٹھے اور جس پر ہماری نگاہ نہیں پڑتی وہ یہ بت ہے ہمارا اپنا بت اسے توڑ سال لگے ہیں ان بتوں کو توڑنے میں اور پھر تیئیس سال کے بعد جا کر وہ بت ٹوٹے ہیں سناٹ ہجری کو وہ جو تین سو تیرہ وہ جو تین سو ساٹھ رکھے ہوئے جب یہ ہردل دور ہو جائے گی سب سے بڑی ہرڈل یہی ہے جب میں اپنے نفس کی قربانی دے دوں گا اس کے بعد مجھے کسی کا سلف پیارا نہیں ہوگا جب میں اپنا آپ قربان کر دوں گا کسی کی قربانی دیتے ہوئے مجھے درد نہیں لگے گا بلکہ میں اور زیادہ سخت ہو جاؤں گا میں نے جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا اب اس کی خاطر منہ کالا کروں گا میں تو سب سے بڑی ہرڈل جو ہے وہ ہمارا اپنا آپ موم والا مینا کا بندہ خون لَهُمُ الخیر مومن مرد اور مومنہ عورت ہو اور اس کے پاس اختیار بھی ابھی باقی ہو, ہو ہی نہیں کمپلیٹ سبمیشن کا نام اسلام از کال الحب اسلم کالا سلم تو نب العال بیٹے تھے تو باپ چھوڑا کالا سلام ان باپ بنے تو بیٹا لٹا لیا زبا کرنے ماں کا نمبری یہ ہے اسلام اللہ نے کیا فرمایا یا ایو اللہ جین ہاں حق ہی اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ولا کمونا اللہ ون تو مسلم اور مرنے سے پہلے پہلے اسلام کا مزہ چکھ لینا مسلم ہو کر مرنا کس کو کہا جا رہا کافروں کو کہا جا رہا اگر کافروں کو کہا جا رہا تھا یازین کافر تو کہا جا سکتا تھا کہ اس سے مراد دیا کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑ لینا کس کو کہا جا رہا ہے یازین آ من کیا کرنا مرنے سے پہلے سب مٹ کر دینا اپنے آپ کو اللہ یہ اللہ کی امانت کے طور پر قیامت میں آئے گا تو اللہ سے اپنا مال سمجھ کے ڈیل کرے اپنے قبضے میں لے کر آؤ گے تو تمہاری چیز ہوگی ولا تم تن ون تم مسلمون کمپلیٹ سرنڈر کیفیت کے اندر کمپلیٹ ٹوٹل سبمشن کی کیفیت کے اندر تمہاری جان جانی چاہیے اور جو چیز تمہیں جتنی پیاری ہوگی اللہ کو بھی وہ اتنی ہی پیاری ہو. یہ کرائیٹیریا بنا دیا لن چنال الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ جب تک تم وہ چیز خرچ نہیں کرو گے جس سے تمہیں پیار ہے تب تک تم نیکی کی اصل کو نہیں پا سكتے البر تم نہیں چك سکتے جو چیز تمہیں چاہیے نا وہ رب کو چاہیے اسماعیل ابراہیم کو چاہیے تھا تو رب نے کہا مجھے بھی چاہیے دیکھوں ادھر آتا ہے پروانہ کے ادھر جاتا ہے جو تمہیں نہیں چاہیے وہ رب کو بھی نہیں چاہیے جسے ہاتھ ڈالو دینے کے لیے تو تیرے کلیجے پہ ہاتھ پڑ جائے کیا کر رہے ہو سو سو خیال آئے وہ جیسے پنجابی میں کہتا ہے نا دل خسنا شروع ہو جائے کیا کر رہے ہو ابھی تو ٹھیک ٹھاک جوڑا ہے پہن کے تم اتنے سمارٹ نظر آتے ہو بیوی بھی بی بی کہتی ہے اس میں سونے لگتے اور تم دینے جا رہے ہو رب یہی چاہتا ہے کہ تم قیامت کے دن بھی یہ پہنو تو سونے لگو اسے آگے بھیج دو یہ تمہارا بھلا سوچتا ہے جو اچھی لگتی ہے اسے اپنے لیے بچا لو ان کو خیلے سے کون جس پہ ہاتھ ڈالو تو تمہارے کلیجے پہ ہاتھ پڑ جائے رب کو وہ چاہیے وہ وہ رب کی بھی ڈیمانڈ ہے جو تمہارے دل کی ڈیمانڈ ہے یہ دو اللہوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے ایک میرا نفس الہ جسے وہ اچھی لگتی ہے ایک رب الہ جسے وہ اچھی لگتی ہے یہ دونوں کھینچا تانی کر رہے ہیں جس کو الہ مانے گا اس کو دے دے گا رب کو مانے گا تو رب کو دے دے گا تیرا سچا ہو گیا لا الہ اللہ نفس کو الہ مانے گا تو اس کو دے دے گا تیرا جھوٹا ثابت ہو گیا لا الہ اللہ اب کہنا شروع کر دے لا الا نفسی میرا نرسی میرا محبوب ہے یہی میں یہی میرا متاع ہے اسی کی میں کرتا ہوں اسی کے لیے قربانی دیتا ہوں اسی کی مانتا ہوں محبت اسی لیے تو پیدا کی اسماعیل سے کیا چاہیے تھا اللہ کو کچھ نہیں چاہیے وہ امتحان اس گھر کے اندر ابراہیم کے دل کے اندر کون رہتا ہے اسماعیل رہتا ہے میں رہتا ہوں فیصلہ ہو جانا چاہیے اگر اسماعیل کی قربانی ابراہیم نہ دیتے تو رب کی قربانی دے دیتے پھر رب کو چھوڑ دیتے اس گھر میں کوئی ایک رہتا جب انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ مجھے پیارا تو ہے لیکن تجھ سے زیادہ نہیں و اللہ جی اشب پیار انہیں ہر چیز سے ہوتا ہے اولاد سے ہوتا ہے مال سے ہوتا ہے بیوی سے ہوتا ہے سونے سے چاندی سے خوب شاہوا تمین واطر من کرا تما وسام پیار ان سب سے ہوتا ہے لیکن رب سے بڑھ کر نہیں جہاں وہ مانگتا ہے قربان کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا لیا اللہ مجھے تجھ سے زیادہ پیارا نہیں یہ ڈرتے رہی ہے کہا رہا اپنے دل کو چھوڑ کر سارا جہاں ڈھونڈا کیے اپنے دل کو چھوڑ کر سارا جہاں ڈھونڈا کیے تم کہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم کہاں ڈھونڈا کیے یہ گھر خالی کرو یہ گھر خالی کرو اس میں سے میں کو نکالو سیلف کو نکالو انار کو نکالو وہ گت توڑا جو اندر بیٹھا ہوا ہے جو رب کے احکامات پر دستخط نہیں کر رہا پہلے دبا کر بیٹھا ہوا ہے جو بھی وعدہ کہیں ہوتا ہے آہد ہوتا ہے تعہد ہوتا ہے کنٹریکٹ ہوتا ہے تو نیچے لکھا ہوتا ہے مدت تنفیز ایک سال میں کمپلیٹ ہونا ہے دو سال میں کمپلیٹ ہونا ہے تین سال میں پروجیکٹ مکمل ہوگا اور اس سے ایک دن بھی زیادہ ہو جائے تو پھر اس پہ جرمانہ لگنا شروع ہو جاتا ہے پر کٹوتی ہونی شروع جو ہو جاتی ہے اصل اس سودے سے اور رب کی فائلیں ساٹھ سال ہو گیا پچاس سال ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات دبا کر بیٹھے ہوئے کوئی مدت بھی ہے صدر کے پاس بھی ہمارے تیس دن ہے ویسے تیس سال تو اللہ کے بندوں دے دو تیس سال کے بعد تو سائن کر دو سات سال کے بعد تو سائن کر دو غلط ابھی تنسل مرنے سے پہلے تو کر دو نا مالم یو ور کوئی مدت تو تنفیز نہیں ہے نہیں عمل کرنا نہیں دستخط کرنے اسی طرح باغی لے جاؤ گے رب کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے میرا اور آپ کا نفس ہے اس پر محنت کریں اس پر محنت کریں اس بت کو توڑے لا الہ, الہ کے تھوڑے کے اس سے منوائیں اس پانچ چھ فٹ کے بدن پر قبضہ ختم کروائیں اپنی اس میں قبضہ چھوڑیں اسے رب کو سبمٹ کر رسول کے حوالے کا حکم سنے سمے نہ پہچان وکالو سمے نہ واچان وسو سنو اور کمانڈ مانو تب مسلم ہو گئے مسلم اس کا نام یہ مطالبہ ہے ساری دنیا کا حم ہمیں کھایا جا رہا ہے اسلام نہیں آ رہا اسلام نہیں آ رہا اسلام نہیں آ رہا اسلام اوپر سے نہیں آیا تھا نیچے سے گیا تھا گھروں سے اوپر گیا اسلام کا بیج لگا تھا کل میں پھر وہ درخت بنا تیرے گھر کے اندر وہ بیج ہے تیرے دل کے اندر وہ بیج ہے اسے اگنے دے اسے اکاط کا پانی دے پھر دیکھ محلے میں آتا ہے نہیں آتا شہر میں آتا ہے نہیں آتا اس بت کو توڑو ہر جگہ تمہاری نظر جاتی ہے اس پر نہیں پڑتی اسے چھپائے بیٹھے اپنے آپ پر کنسنٹریٹ کریں اپنے میں نے پتہ نہیں یہاں درس میں کہا تھا یہ جمعے میں کہ ایک لسٹ بنائیں زیات داری کے ساتھ ہا صبو قبل انتو حاسبو عمر امر خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو آڈٹ ہو اپنا آڈٹ پہلے ٹھیک کر لو کھاتے ٹھیک کر غلطیوں کی خامیوں کی ایک لسٹ بنائیں رو رو کر اللہ سے انتظار کریں کہ اللہ میں ان کو دور کرنا چاہتا ہوں میں مانتا ہوں میرے اندر یہ خامیاں میری مدد کے اتنا عرصہ شیطان میرے ساتھ لگا رہا مجھے مس گائڈ کرتا رہا اور کافی عرصہ جب میگنیٹ کے ساتھ آپ لوہے کو ٹچ کرتے رہے تو اس کے اندر بھی آ ہے نا اس کے اندر بھی آ جاتا ہے نا نتی سیت اتنا عرصہ شانتان کے ساتھ لگا رہا ہوں ہے اللہ میری مدد کر میں اس دلدل سے نکلوں اور ان کو دور کرنے کی بسم اللہ کر دیں اللہ کے یہاں آپ طالب علموں میں شمار ہونا شروع اللہ آپ کی مدد کر لیکن سب سے پہلے اپنے آپ پر کنسنٹریٹ کریں سب سے زیادہ اختیار میں یہ ہے اسے ٹھیک کریں پھر بیوی بھی ٹھیک ہو جائے گی بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گی پھر گھر ٹھیک ہو جائے گی جب وہ دیکھ لیں گے نا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہا یہ کہیں اور سے کمانڈ لیتا ہے یہ ریموٹ کنٹرول ہے اسے کہیں اور سے کنٹرول مل رہا بس جس دن وہ ڈس ہو جائیں گے وہ تم سے نا امید ہو جائیں گے اس دن تو کامیاب ہو